یہ بھی اب ثابت ہو گیا سائنس سے جو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ تھیری تو ان کا کہنا ہے کہ مصیبتوں میں جو آدمی پڑتا ہے تو برین کے اندر ایک اسٹارم پیدا ہوتا ہے برین اسٹارمنگ ہوتی ہے دماغ جاگ اٹھتا ہے جتنا زیادہ آدمی ڈالا جاتا ہے مصیبتوں میں اتنے زیادہ اس کے برین جاگتے ہیں اسی رسول اللہ عظم کی حدیث ہے کہ پیغمبروں کو سب سے زیادہ ستایا گیا یہ حدیث ہے کہ پیغمبروں کو سب سے زیادہ ستایا گیا اور فرماتے ہیں کہ مشکو سب سے زیادہ ستایا گیا پیغمبروں میں بھی مشکو سبز زیادہ ستایا گیا اب غور بھیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے کہ اللہ کو کیا پڑا تھا کہ سب زیادہ ستا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے وہ سب سے زیادہ آپ کے, آپ کے مائنڈ کو سپرمائنڈ بنانا تھا آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اور سب سے زیادہ جگانا تھا دنیا کا سپر مائنڈ بنانا تھا آپ کو جیسا کہ ڈاکٹر مائکل لکھا ہے کہ بنا کے سب سے بڑا کامیاب آدمی تو کامیاب آدمی بننے کے لیے آپ کو سپرمائن بننا تھا سپریملی سکسفل بننے کے لیے آپ کو سپرمائنڈ بھی بننا تھا سپرمائنڈ کیسے بنتے آپ اس کا ایک ہی راستہ تھا تو میں ڈالنا چھٹکوں میں طرح طرح کا پریشر طرح طرح کا شاپ ہر قسم کی کو میں کہہ سکتا ہوں میںٹل ٹارچر فیزیکل رسول آسر کو فزیکل ٹارچر تو بہت کم ہوا لیکن مینٹل ٹارچر ساری زندگی ہوا ساری زندگی میںٹل ٹارچر ہوا اور یہ مینٹل ٹارچر جو تھا کس لیے تھا آپ کے مائنڈ کو سپر مائنڈ بنانے کے لیے